السلام علیکم و رحمۃ اللہ مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فاضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشد وهتدى ومن يغش الله ورسوله فقد ظل بغى اللهم على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بن حمز ہی بسم اللہ الرحی الصلا و نسخی و میاماتی دبر عالم نا شریق البالِ عمر بانا عبد المسلم دنیا کے جو سب سے بہترین دن ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور آج ذالحج کی دو تاریخ ہے یل رب العزت کا بڑا ہی احسان اور اس کی نعمت عظیمہ کہ اس نے یہ دن ہمیں عطا فرمائے ہیں جن دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے اور یہ بات دھیان میں رکھی جائے کہ ان دنوں کی ہر نیکھی اللہ رب العزت کو ہر دوسرے دن کی نیکی سے بڑھ کر محروب ہے اور یہ بھی دھیان رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ گناہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی لائنس اور اس کی سزا اور عذاب کا موجب ہوگا جیسے ان دنوں کی نیکی بڑی عدیم و, و شان ہے ویسے ہی ان دنوں میں کسی گناہ کا ارتقاق بہت ہی حیبت ناک ہے تو ان دنوں کی خاصیت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بلندی ہے رسم اللہ فی ایام معلومات کہ ان دس دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور اس کا نام بلند کیا جائے جس کا بے تحاشا اجر اللہ کا ذکر ویسے ہی ایک محبوب ترین عمل ہے جسے سونے اور چاندی کے خرچ سے اور جہاد فی فیصد اللہ سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شیطان کو بچھاڑ دیتا ہے اور شیطان کو انسان کے مقابلے میں کمزور کر دیتا ہے یہ بات معلوم ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے بلکہ ادب مبین ہے جس کا مقابلہ ہم سب کی ضرورت سے اگر ہمارا شیطان ہمارے مقابلے میں طاقتور ہوگا تو وہ ہمیں بچھاڑ دے گا اور ہم پر غالب آ جائے گا اور اس کا غلبہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور اگر ہم شیطان کے مقابلے میں قوی ہوں گے طاقتور ہوں گے اور شیطان پر غالب آ جائیں گے تو یقیناً یہ ہماری کامیابی ہوگی ایک عظیم سعادت ہوگی پخروی نجات اور فلاح کا ایک آسان راستہ ہوگا ایک حدیث ذکر کی گئی تھی کہ المؤمن شیطان رہو کماونتی رہو سفر مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو اپنی سواری کو سفر میں تھکا دیتے ہو یہ تھکا دینا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے ابن سیم الرحم اللہ کا فول بتایا گیا تھا انسان جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کی پشت پر ٹوڑے کی طرح برستا ہے اور کثرت ذکر سے شیطان ماندہ ہو جاتا ہے زخموں سے چور ہو کر گر جاتا ہے اور انسان کے مقابلے میں انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے ایک اور حدیث اس سلسلے میں ملی ہے جسے امام منظوری رحمہ اللہ اک ترغیب ترہیب میں لائے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے مسدرک حاکم میں وہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ طبرانی میں بھی ابو ابوالملک فرماتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا اور آپ کی سواری رواں دواں تھی کہ اچانک اس کا پاؤں الجھا اور وہ ٹکمگا گئی مجھے اپنے گرنے کا اندیشہ نہیں تھا لیکن تشویش یہ تھی کہ اللہ کے پیارے پہ کہیں گر نہ جائے تو میرے منہ سے الفاظ نکلے کہ تائش شاہی طور شیطان کا ستیہ ناز ہو نبی رسات السلام نے انشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو تمہارے یہ کہنے سے شیطان کہے گا کُوا تھی یہ سب کچھ میری طاقت سے ہوا ہے سواری کا الجھنا جگمگانا یا گر جانا اس میں میری قوت اور طاقت کا عمل دخل ہے جس کا بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ شیطان کا سدیہ ناز ہو کہ شیطان کا کیا دھرا ہے تو وہ اس کو اپنی قوت تصور کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ الفاظ سن کر تعازم فی مفین شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مثل, مثل البیت جیسے ایک گھر ہو وہ پھیل کر ایک گھر کی مانند بڑا ہو جاتا ہے تمہارے یہ الفاظ سن کر کہ شیتان تباہ ہو شیتان کا ستیہ ناش آپ نے اشاد فروایا کہ جب کوئی ایسا مرحلہ آئے کوئی ایسی صورت حال درپیش ہو تو بسم اللہ کہا کر یہ اللہ کا ذکر ہے اس کے نام کی بلندی ہے جب تم اللہ کا ذکر کرو گے بسم اللہ کہو کہوگے تو تصاویر شیطان چھوٹا پڑ جائے گا اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا حتیہ کہ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ حتہ یقون بسل بکھی کی طرح وہ سکڑ کر چھوٹا اور کمزور ہو جائے گا اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے یہ حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے نام کی بلندی یہ شیطان کو چھوٹا کر دیتی ہے اسے اگر قابو کرنا ہے بلکہ کمزور کرنا ہے بلکہ زلیل کرنا ہے کثر انداہ کا ذکر کیا جائے اس کا نام بلند کیا جائے جسے سن کر شیطان پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو مکھی سے بھی چھوٹا محسوس کرتا ہے سورت الناس میں شیطان کو خناس کہا گیا ہے اور خناس کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ کثرت ذکر کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے اور انتہائی کمزور اور ماندہ پڑ جاتا ہے تو شیطان کی کمزوری ہماری طاقت ہے اور شیطان کی طاقت ہماری کمزوری ہے اب جب کہ یہ عداوت قائم ہے دشمن کو طاقتور نہیں ہونا چاہیے دشمن کو کمزور رکھو دبا کر رکھو اور شیطان جیسے غلیظ دشمن کو ہر وقت ذلیل کرتے رہو اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ بالخصوص وہ دن جو اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ان دنوں میں تو کثرت سے اللہ کا ذکر ہو شیطان پر غلبہ پانے کے لیے اور اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہمیں دیا گیا اور بہت ہی بہترین یہ دن ہمیں عطا کیے گئے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے الجان و میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جناب ابو رضی اس کے راوی ہیں فرمایا کہ ماں مہل بلاقبر مقبر <بِالجَنَّة> اللہ اللہ رحم تلبیہ پڑھنے والا جہاں بھی ہو تلبیہ پڑھے اور تکبیرات پڑھنے والا جہاں بھی ہو تکبیرات پڑھے جب بھی کوئی تلبیہ پڑھے گا یا کوئی تقبیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت دی دی جائے گی جنت کی نوید اس تک پہنچا دی جائے گی تلبیاں پڑھنے والے پر اور تکبیرات پڑھنے والے پر یہ حدیث انہی دنوں کے تعلق سے ہے کچھ لوگ مصروف تلبیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی اور اس عرض حرام میں اس بلدِ حرام میں تلبیہ کی صدایں گونج رہی ہیں مکہ مکرمہ کی چاروں طرف مختلف علاقوں کی میقاتیں ہیں اہل یمن کی یلمن اہل مدینہ کی دل و حلیفہ اہل نجد کی قرن المنازل اہل عراق کی ذات العرد پھر جو ان مواخید نے تمام اطراف سے اس بلت حرام کو گھیرا ہوا ہے شجاع کرام کے یہاں سے گزرتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں اور طلبیہ شروع کر دیتے ہیں طلبیہ کی صدایں گونج رہی ہیں اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ اور پیارے پیغمبر کا فرمان طلبیہ پڑھنے والا جہاں بھی ہو جب بھی تلبیہ پڑے گا اسے جنت کی بشارت دی جائے گی اور جو حج کی توفیق حاصل نہ کر سکے اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے اپنے شہروں میں ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں رکھا ان کے لیے یہ دس دن تقبیرات کے دن ہے بلکہ تین دن یام تشریف کے بھی یہ تیرہ دن تقبیرات کے دن ہے کہ ان میں کثرت سے تقبیرات پڑھی جائے اللہ کا ذکر بلند کیا جائے تو تلبیہ سے بھی جنت کی بشارت ملتی ہے اور تقبیرات سے بھی جنت کی بشارت ملتی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا مانع نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو جو جنت کی بشارت کو مسترد کر دے رد کر دے مثلاً سب سے بڑا مانع یہ ہے کہ ایک بندے کے عقیدے میں شرک ہو توحید میں خلل ہو تو ایسا شخص پیدا ہوتے ہی تلبیہ شروع کر دے اسے امڑے نوح مل جائے اور وہ طلبیاں پڑھتا رہے تقویریں پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہے قل امن فلای و نسخی و محیا وہ مما تھی داہ ربد اے پیغمبر شریق المبر کہہ دیجیے عیتے کا اعلان کر دیجئے دنیا کو بتا دیجئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں جو بدنی اعمال ہیں ان کا سردار نماز ہے اور جو مالی اعمال ہیں ان کا سردار قربانی یعنی تمام بدن عبادات اور تمام مالی عبادات تو محاذ اور میری زندگی یعنی زندگی کے وہ سارے اعمال جو اعمال عبادت ہیں جو خالق کے کائنات کے تقرب کا باعث ہے مما تھی اور میری موت میری موت بھی حق ہے اور یہ سب سے کڑا وقت ہے ایک انسان اس دار فانی سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے اس وقت کی کامیابی اور سعادت ہر بندے کی ضرورت ہے تو میری موت بھی کس چیز پر ہے کس کے لیے ہے للہ اللہ کے لیے جس چیز پر میری موت ہے وہ میرے پروردگار کی توحید ہو تو بڑا ہی نازک اور کڑا وخت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا کا تمنا موت کی تمنا مت کیا کرو کسی تکلیف کی بھی نہ ایک حدیث میں لاتا تمنا المود المطل شدید موت کی تمنا مت کیا کرو کیونکہ اگلے جہانے جھانکنا یہ منظر ہی ناقابل برداشت تو اس کڑے وقت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا عقیدہ واضح کرنے کا حکم دیا گیا کہ میری موت بھی اللہ کی توحید کے لیے ساری روایتیں اللہ ربر عزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا لا شریک الحو جس کا کوئی شریک نہیں کا مرز اور یہ بتا دیجیے کہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے میری زندگی میری موت میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے کیوں ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم اور آرڈر ہے یہ میرے پروردگار کا امر اسی عقیدے کو اپنایا جائے اسی عقیدے کو اختیار کیا جائے جب تک یہ انتہائی صاف عقیدہ اختیار نہ کر لیا جائے اس وقت تک کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں تو نبی اسلام کی حدیث یقیناً ایک خوشخبری ہے ایک پیغام سعادت ہے کہ تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھے اور تکبیرات پڑھنے والا تکبیر پڑھے اسے جنت کی بشارت ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس بشارت کا اہل ہو اس میں شرک نہ ہو بند نہ ہو اللہ کی توحید پر قائم ہو اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہو تو وہ بندہ حقیقت میں اس بشارت کا مستحق ہے قربانی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور یہ توحید کا متحادی ہے تو کسی قسم کا عقیدے میں خلل نہ ہو وہ بندہ اس عظیم بشارت کا مستحق ہوگا توحید کی غیرت ہو اور توحید کا صحیح فہم ہو وہ بندہ اس بشارت کا مستحق ہوگا یقیناً یہ دن اللہ تعالی کے ذکر کی بلندی کے دن ہے اور دنیا کے سب سے عظیم دن ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہمیں حاصل ہے اس وقت گزر رہے ہیں ان دنوں کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک پل کی عظمت کا احساس کیا جائے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ ہر نیکی کی تعریف کی گئی ہے اور ہر نیکی کو بقیہ ہر دن کی نیکی سے افضل قرار دیا گیا ہے تو چن چن کر نیکیاں کیجئے سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے ان دنوں کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ اگر نو روزے رکھنے کی توفیق دے دے تو اس کا عظیم احسان ورنہ کثرت سے روزے رکھے جائیں اور برنہ نوت الحج کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوم و یوم آرافت سنت الماضیہ بسنت الآ دیا یوم عرفہ کا روزہ یعنی ذو الحج کی نو تاریخ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سارے گزشتہ اور سارے آئندہ تو روزوں کا اہتمام ہو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے اور سولی وانا حدیث خود میں اللہ پاک کا فرمان روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا منسامہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالی اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا ان دنوں میں ہر روز صدقہ دیجیے یہ انتہائی بابرکت عمل ہے اللہ تعالی کا پسندیدہ عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی ایمان کی صحت کی برہان کہا ہے دلیل قرار دیا ہے وہ صدقہ برہان کہ صدقہ جو ہے ایک بندے کے سچے ایمان کی برحان سچے ایمان کی دلیل وہ صدقہ دے کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرا ایمان سچا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت سچی ہے تعلق سچا ہے ورنہ ہر شخص مال کے تعلق سے بخیل ہوتا ہے محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرنے پر انسان تیار نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اللہ کی توفیق ہو لیکن صدقہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ دینا ہی صدہ ہوگا یہاں تو پہ امبر اسلام کی حدیث ہے کہ اتنا النار ولو میں تمرہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خو آدھی کھجور خرچ کریں آدھی کھجور بھی اگر اخلاص ہو بندے کے اندر صدق ہو تو آدھی کھجور بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے کیونکہ اللہ رزت سب کے پہلے انسان کے دل کو دیکھتا ہے اس کی نیت کو دیکھتا ہے اس کے بعد اس کا خرچ کیا ہوا مال دیکھا جاتا ہے اسی لیے فلسفہ قربانی اخلاص کے محور پر قائم ہے نہ یہ نال اللہ بلا دماغ ہے اللہ رزت کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالی کو تمہارے دلوں کا تخوہ پہنچتا ہے تخوا کا مرکز انسان کا دل ہے اور دل ہی بندے کے اخلاص کا محور ہے اخلاص اور تقویٰ یہ قربانی کی قبولیت کی بنیادیں ہیں جان پر کتنے کیے اور کتنی قیمت کے کیے پہلی نکائل پر نہیں ہوتی بلکہ پہلی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے شاہی مسلم ندیر اسلام کی حدیث مروی ہے کہ ان اللہ سمارے کو وا امال حکم ولا اجسام کمب احمال اللہ رنگ عزت تمہاری سورتیں نہیں دیکھتا تمہارے مال نہیں دیکھتا اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے نظر تمہارے دل پر ہوتی اخلاص ہے یا نہیں تو صدقے میں اصل چیز اخلاص ہے خرچ کا کم کرو یا زیادہ لیکن اخلاص کے مہ پر قائم ہو تو یہ دن ایسے عظیم ہیں کہ ہر روز صدقہ دیجئے کتنی استطاعت ہو یہ ایک محبوب عمل ہے نبی رسلام کی حدیث ہے کہ وہ سبق اور ایک حدیث تُتف، النار، علماء کہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے دنیا میں پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ایک حدیث میں صدقہ اللہ کے حضم کو بجھا دیتا ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ایک بڑی محبوب عبادت ہے کلر تہذ صدقہ دیامت دی حق تین الخل جب قیامت کا دن ہوگا انسان میدان محشر میں پہنچیں گے تو کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے اللہ تعالی ان کا صدقہ ان کے سر پہ سایہ بنا دے گا جو ان کو سورج کی طبی سے بچائے گا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا شدت کی گرمی ہوگی اور اگر یہ سایہ نصیب ہو جائے تو یہ خالق کے کائنات کی عظیم رحمت اور عظیم نعمت ہے تو سرفہ جو ہے وہ ہر انسان کے سر کا سایہ بن جائے گا قوان باغ کی تلاوت ہو ان دنوں میں اللہ کے ذکر میں سب سے پیارا عمل قرآن کی تلاوت نوافل کی ادائیگی ہو بعد علماء صلف کا قول ہے اگر مجھے اللہ تعالی سے بات کرنے کا شوق ہو تو نفل پڑتا ہوں اور اگر یہ شوق ہو کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو مجھ سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک اللہ کی باتیں ہیں کلام الرحمان ہے اور نوافل میں نماز میں بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے کیا کہنا اس تعلق یہ عظیم شان تعلق برگزیدہ تعلق ان دنوں کی زینت ہونا چاہیے کثرت سے نوافل کی ادائیگی ہو جیسا کہ نبی اسلام نے رویہ بنکار سے فرمایا تھا جن سے کہا تھا کہ سل توڑ تھا رویہ کچھ مانگ لو رویہ نے کیا مانگا سالوں کا مرافا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسرت اگر یہ مقام تمہیں مطلوب ہے تو کسرت سے نفل پڑو اپنے پرمردگار کہ حضور سجدے بجا لو کثرت سے سجدے کرنا اس سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا جنت بھی نصیب ہوگی اور جنت کے اندر میری لفاقت بھی حاصل ہوگی پھر یہ دن شریف پڑھنے کے دن ہے جو سنت الہیہ ہے اللہ ملائی کا تو سندون نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں یا علیہ تسلیم کا ایمان بانو تم بھی درود بھیجو سلام بھیجو میرے پیارے پیغمبر کو آپ اللہ کے محبوب ہیں انسانیت کے محسن ہیں آپ کا ایک ہی فرمان ایسا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس فرمان کا حق ادا نہیں کر سکتی جو آپ یہ بات فرما گئے تھے کہ ترقی پہ وہ لوہا بنا لوہا کہ لوگوں میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں ایک وادے راستے پر ایک روشن پروگرام پر جو پروگرام دے کر جا رہا ہوں اس میں جنت کا راستہ بالکل واضح ہے حالانکہ آپ کو بڑی تکلیفیں سہنی پڑی شیر طالب میں مسور کیا گیا ترق وطن پر مجبور کیا گیا مکہ سے مدینہ ہجرت کی کہ مکہ کے تیرہ سال دعوتی میدانوں میں گزرے مدینہ پہنچے تو مت سمجھو ایک ریاست مل گئی اور یہ دس دن آرام سے گزر گئے ہوں گے نہیں بلکہ مدینہ کے دس سال جہاد سے عبارت ہیں کبھی بدر کا میرک کبھی عہد کا میرکل کبھی خندق کا میرکل کبھی فتح مکہ کا سفر مستقل جنگیں حتیہ کہ باسٹھ سال کی عمر ہے اور آپ گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں جنگِ تبو کے لیے کہ سارا وقت جو ہے کہ جہاز سے عبارت ہے دعوت کا اس تعلق سے آپ کو ساہر، جادو کا شاعر اور جادوگرا گیا جنگ کے میں آپ کی دار مبارک شہید کی گئی چہرہ اور سر رخمی کیا گیا طائف کے سفر میں اس قدر پتھروں کی بوچھار کی گئی کہ آپ لہو روحان ہو گئے بے ہو کر گر گئے ہوش میں آتے پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی اس سے زیادہ پتھر برسائے گئے حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ ان کی تاپ نہ لا سکے جس طرف آپ کا چہرہ تھا اسی طرف دوڑ پڑے اور دوڑتے ہی گئے اس قدر تائف والوں نے آپ کے ساتھ انتہائی بڑا سنوک کیا اور جب آپ رکے تو آپ کے سر پہ اللہ کے فرشتے بادلوں کا سایہ کھڑے تھے اور اس بات کے منتظر تھے آپ اشارہ کر دیجئے اہلِ طائف کو بینگل پیس کے رکھ دیا جائے لیکن آپ نے اشارت فرمایا کہ تو رحمت ہوں مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے لانا تو زحمت بنا کر نہیں لوگ پتھر مار رہے اور آپ تو آفر مارے اللہ موٹ میری قوم کو بخش دے میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں معلوم نہیں میرا مقام کیا ہے میری حیثیت کیا ہے اور میں کون ہوں انہیں یہ سہمت عطا فرما دے تو ان کی بخش کا باعث بن جائے محسن امت محسن انسانیت ان تمام تکلیفوں کے باوجود ان تمام سدموں کے باوجود آپ نے پورا دین پہنچایا واضح کر کے پہنچایا کر کیا، عمل کر کے دکھایا اور اچھی طرح وضاحت سے آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں تو کیوں نہ اس بات ہے رامی پور کثرت سے درود پڑے جائے آپ اللہ کے محبوب ہیں جب اللہ کے محبوب پر درود پڑو گے, بھیجو گے سلام بھیجو گے اللہ تعالیٰ سے کیا مطلوب ہے ہمیں کیا مطالبہ ہے اللہ تعالی سے دو ہی مطالبے تو ہیں نمبر ایک آخرت کی کامیابی اور نمبر دو دنیا کی کامیابی اور ان دونوں مطالبوں کا جواب اللہ کے حبیب پر درود کی شکل میں موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھائی یہ نکاب نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی وسلم کسی مجلس میں, میں آدھا وقت پڑھوں دو گھنٹے نہ صرف یہ کہ درست ہے. بلکہ تک بھی اگر یہ درود ہی پڑھتے رہو گے اور کچھ نہ مانگو گے کوئی دعا نہ کرو گے کوئی سوال نہ کرو گے کوئی حاجت نہ پیش کرو گے اللہ درودی برکت سے آپ کے دنیا کے سارے تفکرات سارے حموم و حموم ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور ساری حاجتیں بغیر مانگے عطا فرمائے گا یہ آخرت کا, دنیا کا احساس ہے باقی آخرت کا کو اور دار تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا پریشانیاں چھٹ جائیں گی گناہ معاف ہو جائیں گے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گرامی پر درود پاک کا نتیجہ ہے ان دنوں میں جہاں تک بھی ہو اللہ کا ذکر بلند ہو وہاں پیارے کمر پیار محمد رسود اللہ علیہ وسلم کی گرامی پر کثرت سے ضرور پڑا جائے ہر چیز کا اپنا اثر ہے اپنا ایک رتبہ ہے اور ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جیسے ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو محبوب ہیں یہ بات دکان کھول کر سن لیجئے ان دنوں کی معصیتیں ان دنوں کے گناہ بھی انتہائی خطرناک ہیں جہاں نیکیاں عظمت کے ادوار سے کہاں پہنچ جاتی ہیں ہمارے تصورات سے ماں برو وہاں گناہ بھی اپنی حبت کے ادوار سے بڑے خطرناک ہوں گے اور انسانوں کے لیے تباہ کن ہوں گے یہ دس دن محاسبے کے دن ہے یہ دس دن تقوی اختیار کرنے کے دن ہے اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہمارے صالحہ اختیار کیے جائیں اپنا معیت ہو اور گناہوں سے گریز کیا جائے یہ تقوی کا کامل مفہوم ہے یہ دن تقوی کے دن ہے اس منہج کو سمجھنے کے دن ہے اور اس منحص کو اختیار کرنے کے دن ہے اللہ کے ذکر کی بلندی کے دن ہے اور ہر نیک عمل جو بھی شریع اعتبار سے نیک عمل قرار پا سکتا ہے وہ اختیار کرنے کے دن ہے جن کا جرم سواب کتنا ہے شریعت نے بیان نہیں کیا لیکن بے تحاشہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے پیارے پمبر کی حدیث کہ احبو من العمل الصالح من حاضر یامن العشر کہ زمانے کے کوئی بھی دن ہو اللہ تعالیٰ ان دس دنوں کی نیکیاں جتنی محبوب ہیں کسی اور دن کی محبوب نہیں ہے صحابہ نے پوچھا بلو جہاد اللہ. کیا جہاد فی دنوں کی نیکیاں ان دنوں کے عمل جہاد فی اللہ سے بھی افضل ہے ان خارج سے ہاں وہ شخص اس کا افضل ہے جو اللہ کی توحید کو قربان ہو جائے تو یہ نیکی یقیناً افضل ہے باقی کوئی نیکی ان دس, دس دنوں کی نیکیوں سے زیادہ افضل اور محروم نہیں ہو سکتی یہ اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ جاری ہے جو نیکی اختیار کرنے کا موقع مل جائے اسے اختیار کریں اپنے رشتہ داروں کی زیارت کی جائے تاکہ سیلا رحمی مضبوط ہو کوئی بیمار ہو بیمار پرسی کی جائے کوئی جنادہ آ جائے جنادہ پڑھنے کے لیے جایا جائے کوئی نیکی ضائع کرنے کی کوشش نہ کیجیے ہر نیکی کو اختیار کرنے کی اور اپنانے کی کوشش کیجیے وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو ویسے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کے پیارے کیا تھا کہ, کہ رسول اللہ میرے دل میں ایک سختی ہے شدت ہے غلط ہے اس کا مجھے علاج چاہیے دل کے ہاتھوں پریشان ہو اتنا سخت کیوں ہے اتنا شدید کیوں ہے اس کا علاج بتائیے ترسود اللہ, اللہ ہے. لا تو رسود اللہ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو جو نیکی سامنے آ جائے اللہ کی رضا کے لیے کر گزرو اس کو اختیار کر لو تو پھر خاص طور پہ وہ دن جو نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے مطلوب اور محبوب ہے دنوں کو ہر نیکی کی قدر کی جائے اور ہر نیکی کی حفاظت کی جائے اللہ احساس کے مستحق ہیں اللہ پاک کو جھولیوں میں ڈال دے ہمیں عطا فرما دے آج مسجد میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار کو مال حاصل کیوں نہیں ہوتا ہر دفعہ ادھورا ان کو زلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے اور بڑا ہی رویہ ان سے اپنایا جاتا ہے ہو سکتا ہے اقتدار میں آتے ہی جمعے کی چھٹی ختم کر دی تھی اور جمعے میں انتہائی پریشانی ٹریفک جام اور بہت سے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ شاید جمعہ پڑھ بھی نہ پاتے ہوں کسی تعلق بھی نہ پڑ اور اگر جمعے کو چھٹی ہو راحت اور قرار کے ساتھ جمعہ پڑھا جائے دروش ریف پڑا جائے, جائے جمعہ سے قبل سورہ سورخاؤ پڑھی جائے ازگار کیے جائیں نوافل پڑھے جائیں لیکن بھاگم دوڑ قائم ہے نفسا نفسی قائم ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹریفک میں دیکھ کے آ رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا جمعہ رہ گیا ہو یا رہ جائے گا اور یہ سب اسی اعلان کی نحوست ہے تو اسباب کچھ ظاہری بھی ہوتے ہیں کچھ مانگی بھی, بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک مان بھی سبب ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے جمعے کی چھٹی کا خات... جمعے کی چھٹی کا خاتمہ کر کے ایک بہت بڑی نحوست اور ایک بڑی ایک بڑا وبال اپنے سر پہ لاد لیا ہے ہو سکتا ہے اسی کے یہ خمیادہ ہو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ان میں سے یہ ایک سبب ہو سکتا ہے اللہ پاک ہدایت دے اور اللہ پاک صحیح سوچنے کی اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے جو دین کے مطابق ہو اور شریعت کے مطابق ہو ان الحمد للہ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَقَّتْ خَاطِرَةٌ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء ماتقوا الله الذي تساءلون به بل أرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله بقولوا خولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ليغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ربنا لا تبأخذنا إما سينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توب لنا به بعف عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم أنصر إسلام المسلمين اللهم أنصر من نثر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اخذر من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت سمين عليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين